احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الجاثيه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افرایت من اتخذ الهه هواه وعد الله على علم وقال عز وجل كما ورد في سوره الفرقان ارايت من اتخذ الهوه اله وفانت تكون عليهم وكيلا وقال عز وجل كما ورد في سوره النازعات فاما من طغى وااسر الحياه الدنيا فإن الجحيم هي البواه وعما من خاف مقام ربه ونها النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى سبح الله العظيم وعبد ابي محمد بن الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به حديث حسن صحيح رب العالم آج ہم اربا نوی کی حدیث نمبر اکتالیس کا مطالعہ کر رہے ہیں اربائن کے نام کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اعتبار سے تو چالیسویں خود اس میں ان دو حدیثوں کا اضافہ کیا ایک ہم آج پڑھ رہے ہیں. یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عما سے برد. یہاں میں ذرا عامہ کے اعتبار سے دلچسپی کے اعتبار سے پہلے بھی میں نے کبھی کبھی حوالہ دیا ہے صحابہ کرام کی جو دوسری نسل ہے دیکھیے ایک نسل میں تو حضور ہیں صحابہ میں سے ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں دوسری نسل میں آئیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ جب ایمان لایا تو تیرا برس کی عمر تھی اور حضور کے انتقال کے وقت تیس برس کے لگ بھگ تھے اس دوسری نسل میں پھر ذرا اور چھوٹے جو لوگ ہیں ان میں چار عبادلہ بہت مشہور ہے عبداللہ کی جمع عبادلہ اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک خاص رجحان خاص طبی طور پر میلان اللہ دالہ عبداللہ ابن عباس ہے حضور کے چچاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے ان کا جو خاص میدان ہے وہ قرآن مجید کی تصویر اور تعویل ہے انہی کے بارے میں حضور نے دعا کی تھی اللہم ہو فی الدین ہو تعویل اے اللہ اس نوجوان کو دین کا تفقو عطا کر گہرائی کا علم فہم ایک ہے علم ایک ہے فہم ہو سکتا ہے ایک کے پاس کڑو علم ہو فہم نہ ہو وہ اپنے علم سے صحیح فائدہ نہیں کر سکتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان ہی پہنچا دے اگر وہ بہت علم تو ہے لیکن فہم نہیں ہے سمجھ نہیں ہے اسے یہ پتہ نہیں ہے دین میں اولین حیثیت کس کی ہے سالوی کس کی وہ سالوی کو اولین بنایا بیٹھا ہے اب علم میں تو ظاہر بات ہے اولین بھی ہے اور سالوی بھی ہے دوسرے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عمر کے بیٹے عبداللہ ان کا خاص وسط تھا اتباع سنت کی کائن کو غلوف کی حد تک میں یہ جان کر الفاظ کر رہا ہوں غلوف کی حد تک اتباع سنو کے دس بار بات موسم آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت المداع کے موقع پر جہاں جہاں قیام کیا پھر جہاں کسی درخت کی سائے میں آرام کیا پھر کہیں پر آپ نے کسی درخت کے نیچے جو ہے یا اس سے ہو کر گزرے اب یہ نقش قدم کی پیروی کرتے تھے انہی مقامات پر ٹھہریں گے انہی درختوں کے نیچے سے ہو کر نکلیں گے یہ اصل میں ایک میں کہوں گا کہ ایک یعنی ہونے کی حد تک اتباع سنت کا جذبہ ہے ہم اس کی ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے بہرحال اتباع کا جذبہ ہے آؤٹ آف لو ہے حضور کی محبت کی وجہ سے اس لیے اس کے اندر جو ہے ہم یعنی یہ نہ صرف یہ کہ انہیں معذور سمجھیں گے بلکہ ان کو ایک طرح سے ایک, ایک مقام بھی دیکھیں حضور کے اتباع کا اس طرح میں جذبہ جیسے کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ ایک صحابی کو بدوی آئے حضور سے ملنے کے لیے اور اس وقت اتفاقاً حضور نے اپنے غریبان کے مقبول بن نہیں کیے ہوئے تھے انہوں نے ساڑیوں اور بٹن بن بند اب ہمیں جو ہے یہ تو کا جذبہ ہے بہرحال اس میں عبداللہ ابن عمر رسی اللہ تعالی عنہما جو ہے ان کا خاص وصف ہے خاص ان کا رجحان ہے یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو اہل حدیث وقت فکر کے حضرات ہیں انہیں زیادہ دلچسپی عبداللہ ابن عمر سے ہوتی ہے رسی اللّہ تعالیٰ علوم پھر تیسرے جو ہے عبداللہ ابن زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا. ان کا جو ہے کوئی خاص علمی وسط جو ہے نمایاں نہیں ہوا لیکن تحور شجاعت اس کے اندر یہ ہے کہ ان کا بڑا اونچا مقام تھا چناتے یزید کی بیعت سے جن حضرات نے انکار کیا ان میں یہ شامل تھے حضرت حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یعنی اس وقت جو ہے تین عبادلہ موجود تھے اور ایک حضرت حسین موجود تھے عبداللہ ابن عباس بھی تھے عبداللہ ابن عمر بھی تھے عبداللہ ابن زبیر بھی تھے اور حضرت حسین ابن عالی بھی تھے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر دونوں کی رائے یہ بنی کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنا پر فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے اگر بغاوت کریں گے خانہ جنگی ہوگی مسلمانوں میں انتشار ہوگا چار ساڑھے چار سال کی خانہ جنگی وہ مسلمان بھگت چکے تھے حضرت عثمان کی مفاد کے بعد سے بلکہ شہادت کے بعد سے حضرت علی کی شہادت تک بلکہ حضرت حسن نے جب دستبرداری اختیار کی ہے خلافت سے تب تک وہ خانہ جنگی تھی ایک لاکھ کے قریب مسلمان جو ہے ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے اور نیزوں سے ہلاک تو انہوں نے مسلحت کو پیش نظر رکھا مسلحت امت اس میں ہے اگرچہ کام غلط ہے لیکن ایسا غلط بھی نہیں ہے کہ کفر ہو کہ جس کے خلاف کھڑے ہو جانا جو ہے وہ فرض ہو جائے تو بہرحال ان تین عبادلہ میں سے ایک جو ہے عبداللہ بن زبیر وہ ڈٹکائے حضرت حسین کے ساتھ ہی کہ ہاں یہ بات غلط بھی ہے اور ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں جو ہو جو ہو سو ہو بس پھر ان میں اختلاف ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خطوط چکے آ رہے تھے اہل کوفہ کی طرف سے تو وہ کوفہ چلے گئے اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے اس وقت اس کا ذکر دے مجھے کرنا ان کی رائے تھی اور زیادہ صحیح تھی کہ حجاز ہی میں مقیم رہ کر رجسٹر کرے یہاں پر ہمارا مضبوط بیس ہے انہوں نے حکومت قائم کی حضرت حسین تو نہیں قائم کر سکے اور تو باتیں کر میں شہید ہو گئے انتہائی مضلوبی کی حالت میں انہوں نے چھ سال تک حکومت کی حجاز ہوئی اپنی حکومت قائم رہی ہے. یہ ہے عبداللہ بن زبیر اور چوتھے ہیں عبد اللہ ابن بن ملاس یہ عام طور پر عمرو پڑھ دیتے ہیں لوگ ایم رے کے بعد واو بھی لگا ہوا ہے تو وہ پڑھ دیتے ہیں یہاں واؤ ثاقب اللہ عنہ ان کا خاص وقص جو ہے وہ زہد اور عبادت گزار اور اس میں بھی غلف کی انتہائی سمجھیے کہ درجے کو پہنچا ہوا چناتینی کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کسی نے اطلاع دی کہ عبد اللہ جو ہے یہ تو ہر روز ہوتا رکھتے ہیں اور ساری رات کھڑا رہتا ہے عبادت کے اندر تو حضور نے بلایا طلب فرمایا ایکسپلینیشن کال کی یا یاد اللہ ابن انکا تقوم نہار کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور ہر روز روزہ رکھتے ہو یا رسول اللہ حضور ایسا تو ہے جھوٹ کہاں بولتے جھوٹ بولنے کا سوال ہی نہیں فرمایا فرما لاتا فارد. مت کرو ایسا انفس کا حقن وے کا حقن و حقن کا حقن تمہارے اوپر تمہارے نفس کے بھی حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے کہ انہیں سکون پہنچاؤ رات کو سو آنکھیں بند لے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے ملنے والوں کا ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے تو ان کا معاملہ یہ ہے خاص طور پر اور خاص کنٹراسٹ نوٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ان کے والد جو ہیں یہ جو ہے یہ بہادری شجاعت سیاست دانی آپ اچھے مفہوم میں ڈپلومیسی ایک ڈپلومیسی ہے جھوٹ بول کر ڈپلومیسی کرنا ایک یہ کہ سیاست کو سمجھنا اور کسی وقت کی نزاکت کو سمجھنا وقت کی مساحت کو سمجھنا اور جو ہے دور اندیشی کے ساتھ معاملہ کرنا یہ ڈپلومیسی ڈپلومیسی اصل میں گالی بن گئی ہے منافقت کا نام ڈپلومیسی ہو گیا ہے کہ آج کی ڈپلومیسی منافقت ہی ہے لیکن ڈپلومیسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سیاست کے رموز سے واقف ہو حالات کا بھی اندازہ کر سکے اور صحیح فیصلے تک پہنچ سکے تو یہ جو ہے کنٹراسٹ ہے ان دونوں کا عبداللہ ابن عمر بن ناس عبداللہ جو ہے وہ انتہائی زاہد و عابد دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں تو سیاست سے کیا دلچسپی ہوگی انہیں اور یہ کہ امر ولاس جو ہے ان کے والد وہ بڑے سیاست دان ہیں بلکہ وہی وہ ہیں کہ جنہیں قریش نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا جو نجاشی کے دربار میں وہاں جا کر جو مسلمان پناہ گزی ہو گئے تھے تو ان کو لانے کے لیے واپس ڈکلیم کرنے کے لیے امرابلاس کو بھیجا تھا ان کے ذاتی تعلقات اور دوستی تھی نجاشی کے ساتھ وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بگوڑے کچھ آ گئے آپ کے ہاں انہوں نے پناہ لے لیے انہیں واپس کرو تو نجاشی نے حضرت جو تھے وہ مہاجرین وہاں پہنچے انہیں بلایا جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضور کے تعتاد بھائی ہیں حضرت علی کے بڑے بھائی انہوں نے وہاں تقریر کی اور سورہ مریم کی تلاوت کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہماری رائے ہے اس لیے کہ عامر بلّاس نے اس کی جو مذہبی جو تھی اس کو بھڑکانے کے لیے مسجد مذہبی عصبیت دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ یہ بارے میں کیا کہتے ہیں یہ جو اس کو انسان مانتے ہیں اور تم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہوئی تو انسان مانتے اظاہر بھا اس نے بلایا کیا کہتے ہیں سورہ مریم کا جب رکوع دوسرا پڑھ کے سنایا ہے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ علو نے تو اس نے اس قدر وہ جو ہے متاثر ہوا کہ ایک تن کا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ ان آیات میں کہا گیا ہے عیسیٰ کے بارے میں عیسیٰ اس سے ایک تن کا بھر بھی زائد نہیں ہے اسی لیے ان کا جو شبا ہے اہل ایمان میں سے ان کی نماز جنازہ حضور نے پڑھی ہے بلیدہ اور ان کا جو ہے وہ لیکن یہ کہ وہ صحابہ میں سے نہیں ہے اس لیے کہ حضور کی زیارت نہیں کر سکے وہ تابعین میں ان کا شمار ہے اس لیے کہ حضور کے صحابہ کی صحبت تو رہی بارات اب یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی ان کے قول کے مطابق حضور نے فرمایا لا میند رکم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یقون ہوا ہو هُو تب الما جے <جَتُبِه> تو جب تک کہ اس کی خواہش نفس نستابے نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں اب اس میں ایک پھر دلچسپی کی بات ہے یہ لا میں اسے تین حبیث بہت معروف اور مشہور لا ہے لایو میں نے کم حتہ اکون والی و ناصر بھائی میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی اپنے بیٹے سے بھی اور تمام انسانوں سے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے لاڈم ہٹ کا یخب بولے تم سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے یہ معاملہ جو ہے اس میں یہ کہ ایک تو خود غرضی سے بلند ہو کر دوسری اسی کے در حقیقت دعوت و تبلیغ کا جذبہ یہی تو ہے اللہ تعالیٰ نے حق مجھ پر روشن کر دیا تو میرا بھائی بھی سے محروم نہ رہے تو دعوت و تبلیغ کا جذبہ یہ ہے نسخ خیر خائی کا جذبہ ہے کہ جو چیز میں نے اپنے لیے پسند کی ہے بھائی وہی کسی کا مشورہ میں تمہیں دے رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خود میں تو کسی اور راستے پر چل رہا ہوں تمہیں کسی اور راستے کی عجائد کر رہا ہوں تو یہ حدیث جو ہے ایک بات نوٹ کر کہ لا یو مینو لفظی ترجمہ مومن نہیں ہو سکتا اس کو قانونی معنی میں نہ لیں حدیث نمبر تین پر ہم نے پانچ جو ہے جمعے لگائے تھے حدیث جبرائیل پر یہ قانونی ایمان حقیقی ایمان قانونی اسلام حقیقی اسلام ان کو دو الحد الگ کیٹیگریز میں لا یومنوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا نہیں یہاں ایسی حدیثوں میں ایمان سے مطلب ہے ایمان حقیقی البتہ جو عام طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں علماء اس سے مجھے اختلاف ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نہ ہو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچا لو بھائی ایمان کامل تو بہت اونچے درجے کی بات ہے مجھے نیچے درجے کا ایمان سہی تو اس کے اندر جو وہ ارج پیدا ہونی چاہیے اور جو انسان کو ایک تشویش پیدا ہو جانی چاہیے وہ جو فرمایا کہ اللہ ہلا منو اللہ ہلائم اللہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم ش نہیں ہے, وہ شخص مومن نہیں ہے رسول اللہ پوچھا کہ حضور فرمایا لذی لا یا مجارو بہت شخص کے جس کی رسانی سے اس کا پڑوسی عمل میں نہیں ہے اب کوئی کبیرہ بھی نہیں ہے یہ ایک کج خلقی کہہ لیجیے بد اخلاقی کہہ لیجے یہ جو انداز ہے اس کو بھی تین دفعہ قسم کھا کر کھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا اور لیکن یہ بھی کہنا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں پھر کامل نہیں ہے تو پھر سارا زور ختم ہو گیا پھر حدیث کے اندر جو بھی تشویق و ترغیب کا پہلو ہے وہ زور ختم ہو گیا لہٰذا اس کا ترجمہ یہ ہوگا حقیقتاً مومن نہیں ہے وہ شخص قانون مومن ہونا مسلمان ہونا اور ہے. وہ اقرار باللسان پر ہے آپ کہتے ہیں اللہ الہ اللہ محمد رسول اور دین کی کسی بنیادی بات کا آپ انکار نہیں کرتے تو آپ مسلمان ہیں آپ ختم آپ فاسق ہیں فاجر ہیں جو بھی ہیں مسلمان ہیں چوری کریں گے ہاتھ کٹ جائے گا مسلمان تو رہیں گے ذنا کریں گے شادی شدہ ہونے کی حالت میں نجم کر دیے جائیں گے مسلمان تو رہیں گے نباز جنادہ تو پڑھی جائے گی تو ایک ہے اسلام یا قانونی ایمان ایک ہے حقیقی ایمان اور حقیقی ایمان اور حقیقی, ایمان اور حقیقی اسلام تو ان دونوں میں فرق انتفامت نہ کرنے سے بہت بڑے موالے پیدا ہوتے ہیں تو لایومن وہاں حکم حق یا کون ہوا ہوتا تو بھی اب یہاں پر ہوا سے مراد کیا ہے عام طور پر پھر ہوائے نفس کا اضافہ عام طور پر کرتے خواہش نفس اب اس کو یوں سمجھیے کہ یہ اس کے دو درجے ہیں ایک تو خواہش نفس وہ ہے کہ جملی طور پر انسان کے تقاضے ہیں یہ بھی تو خواہش نص ہی ہے یہ اڈ یا لبیڈو جس کو کہتے ہیں جدید سائیکولوجی میں یہ فرائیڈ کے اصطلاحات ہیں اڈ یا لبیڈو یعنی جملی طور پر انسان بھوگ لگتی ہے کھاتا ہے اگر اس کے سیکسل ارض ہے تو ٹھیک ہے شادی کرتا ہے یا پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اسی طرح آرام بھی انسان کے تقاضا ہے کچھ نہ کچھ آرام چاہیے اس میں اسی طریقے سے اور انسان کے زبلی تقاضے ہیں تو ٹھیک ہے جبیلی تقاضے بھی نسل میں آئیں گے لیکن ان کو کنٹرول کرنا ہے نفس کو کچلنا نہیں ہے نفس کو کچلنا رہبانیت ہے لا رہبانیت پھر اسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے لیکن نفس کو کنٹرول کرنا وہ در حقیقت اس کی ضرورت ہے تو یہاں پر فرمایا کہ جب تک کہ اس کی خواہش نفس خواہش نفس کا دوسرا نمبر حل ایک اور آ جاتا ہے ایک تو ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ایک ہے لذتوں کے لیے الواع اقسام پہ کھانے کئی کئی کورسز کے جو ہے وہ میلز ہیں یہ یہ اسراف ہے یہ, یہ لذت نفس ہے یہ ہوای نفس اور بڑھ رہی ہے آگے جا رہی ہے کپڑے آپ کی ضرورت ہے لیکن یہ کہ کپڑوں کے وارڈروز کے وارڈروز بھرے ہوئے یہ نہیں یہ غلط بات ہے تائوش اور زیادہ عیش پسند جو ہے، یہ, یہ پھر نفس کا دوسرا اوپر والا مرحلہ ہے یہاں آ کر نفس جو ہے وہ گویا کہ باغی ہو جاتا ہے اور وہ پھر انسان کا مخالف بن جاتا ہے دشمن بن جاتا یہ جو نفس کا یا خوائے نفس کا جو بابلہ ہے خرابی کا اس کو قرآن مجید مختلف انداز میں بیان کیا گیا اس میں جو سخت ترین انداز ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں میں نے دونوں آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں سورہ فرقان میں ہے اور وکیلا چاہے نبی آپ نے دیکھا غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نس کو اپنا معبود بنا لیا معبود الہ زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کسی سوا کوئی الہ نہیں اب معبود بنا رکھا ہے الہ بنا رکھا ہے اپنے نسخ یہ سخت انداز ہے وارننگ کا انذار کا خبردار کرنے کا سخت انداز ہے اگر تو خواہش نس کے غلام ہو گئے جو خواہش نس ہے پورا کر رہے ہو یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یہ آرام تو گویا کہ نفس تمہارا معبود ہے تم کہنے کو کہہ رہے کہ آپ اللہ کو معبود مانتے ہیں آپ در حقیقت تو آپ اپنے نفس کے غلام ہیں نفس کے پجاری خواہش نفس کی پوجا کرنے والے نفس کے پرستار خواہشات کے پرستار ہاں خواہشات کا تقاضا جائز ہاں طریقے سے جتنا ہے پورا کر لو اس میں کوئی خرابی نہیں اس سے آگے جب بڑھ جائے ناجائز اور حرام میں منہ مارنے لگے انسان تو گویا کہ یہاں پر نفس ہے معبود ہو گئے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو جو ہے میری حقیقت و اقسام شرک اور وہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگی کہ ہم نے شرک کس چیز کو سمجھا ہوا ہے صرف بت پرستی شرک ہے یا بہت مواحد ہو گئے تو قبر پرستی شرک ہے یہ دس پرستی بھی شرک ہے دولت پرستی بھی شرک ہے عبد عبد تادودینار حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ نام عبد الرحمان دینار, دینار آنا چاہیے حلال سے ہو یا آرام سے ہو تو کس کا معبود کون ہے اس کا دینار ہندوؤں نے لکشمی دیوی وہ سمجھتے کہ وہ لکشمی دیوی وہ ایسی ہے کہ کسی پر مہربان ہو جائے تو اسے دولت بہت ملتی ہے تو پوچھتے ہیں اس کو دولت کے لیے نا ہم نے کہا اسے ہٹاؤ دیوی کو ہم خود پوجیں گے دولت کو اللہ لا کر فرق کیا تو اس اعتبار سے ہوا جو ہے اس میں فرمایا ارائے تقزا ہوا ہو کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نسخ کو اپنا معمود بنا لیا ہے افانتا تکون والے تو اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکیں گے یعنی یہ کہ فرض کیجئے کہ وہ قیامت کے دن آپ کے پاس شفاعت کے درخواست لے کر تو کیا آپ ایسے شخص کی شفاعت کریں گے کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری قبول کریں گے اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں یہ جو نفس کو اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لینا معمود بنا لینے کا معاملہ ہے یہ پھر سورج جاسیہ میں بھی آیا ہے افر آئے تھا یہاں کے اضافے سے افر آئے تھا منی تخلہ اللہ یہ اور سخت ہو گئی بہت سخت ہو گئی کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو کہ جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود عالم تو بہت بڑا ہے لیکن نفس کا پجاری ہے علم سے مقصود دولت دنیا ہے یا علم کے ذریعے سے عمرہ کے کہ ہم نشینی اختیار کرنا قرب اختیار کرنا اسے فائدے اٹھانا اگر علم کا یہ مقصد ہے تو یہ تو در حقیقت علم کے باوجود گمراہ ہو جانے کی بات ہے بڑے بڑے احبار اور روحبان موجود تھے یہودیوں میں ایمان نہیں لائے حضور پر کیوں حالانکہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ یار فون کبا یار اب ایسے پہچانتے ہیں حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو لیکن نہیں مانا ہماری سیادت ہے ہماری چودراہٹ ہے ہماری مسندیں ہیں ہمارے فتوے پر لوگ عمل کرتے ہیں ہمارے ہاتھ چومتے ہیں ہمیں نذرانے دیتے ہیں یہ سارا ہوا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کیسے ہی ماننا ہے وہ جو نجران کا وفد آیا تھا نجران سے عیسائیوں کا بڑا وفد تھا جس نے کہ کئی دن مدینے میں مقیم رہ کر حضور سے کچھ مباحثہ وغیرہ کیا آخر میں مباہلے کیا تھا اچھا اب مباہلا کرو دلیل ولیل تو ختم ہوئی تھی تو آؤ مباہلا کرے تو اس پر جو ہے وہ وہاں سے کھسک گئے راتوں رات چلے گئے سفر کر کیونکہ حق تو واضح ہو چکا تھا اب مبالے میں وہ کہتے کہ اللہ اگر یہ چیز حق ہے تو ہمیں تباہ کر دے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے چھوڑ چلے گئے میں سے یہ واقعہ ہے دو بھائی تھے وہ ایک بھائی کی سواری نے گھوڑا ہے یا اونٹ جو بھی ہے اس نے ٹھو کھائی تو ان کا تعیس سلام ہلاک ہو جائے وہ دور والا دوسرے بھائی نے بڑے پوچھا کیا ابرج سے مراد کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا نہیں وہ تو اللہ کا نبی ہے کہلے پھر کیوں نہیں مانتے کہ دیکھو ہمیں فرقل نے جو شہنشاہ روم ہے اس نے ہمیں بہت سی مراعد دے رکھی ہے ہمیں بہت سے فائدے ہیں ان کی وجہ سے وہ اگر ہم ایمان لے آئے اس کو سوچے جائیں گے ہمارے اصل اس لیے ایمان تو ہم نہیں لائیں گے لیکن یہ کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ علم ہے علم کے باوجود گمراہی ہے اس لیے کہ یہاں خواہش نس معبود ہے اپنے مفادات معبود ہیں اپنی حیثیت اپنا مقام اپنا مرتبہ اپنی وجاہت اپنا اقتدار یہ آڑے آ رہا ہے حق کے قبول کرنے تو یہی در حقیقت گویا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لینا ہے اس کے مقابلے کی کیفیت جو ہے تقابل کے ساتھ سورہ نازعات کی آیات میں نے آپ کو سنائی فاما من و آسر حیات دنیا مکام ہوا یہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ کہ کہانی سرکشی پر آ گئے ہیں اکڑالی ہے گرد نہیں مانیں گے حق کی بات نہیں مانیں گے اللہ کی بات نہیں مانیں گے رسول کی بات نہیں مانیں گے تغا بڑھ جانا جیسے تنگیانی دریا میں تنگیانی دریا آئی دریا اپنے حدوں سے نکل کر ادھر ادھر جو ہے تباہی پھیلا رہا ہے فصلیں کھڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں گاؤں بہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ستلج کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اس اچانک جو پانی چھوڑ دیا گیا وہ تو بالکل سوکھا ایک نا... سوکھی بس بیڈ تھا اس کا باقی تھا اس کو وجود بھی نہیں تھا اور اب ایک دم آیا ہے وہاں پہ تو بہارا یہ تغیانی جس کو کہتے ہیں. تو تغا نفس کی سرکشی نفس کا اکڑ جانا نفس کا عبا کرنا جو شریعت کا اتباع ہے اس سے تو فامہ منتغا و آسر حیات دنیا اور دوسرا بس اور اس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو بل تو سرون الحیات دنیا بلاخر خیر و تو وہ شخص کے جس کا اندر تو یعنی ہے سرکشی ہے اللہ کے خلاف اللہ کے حکام کے خلاف اللہ کے قوانین کے خلاف اور وہ شخص جو ہے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے آخرت پر فینل یہی مہی الماوا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنمی وہ اما منخواف مقام و اب اور اس کے برعکس جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے کہ ایک وقت آئے گا اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا دہی کے لیے کمامن خواب ہو مقام اور رب کانپتا رہا نرستا رہا اور نہن نفس شامل ہوا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے رو کے رکھا لگام کھینچ کر رکھی قابو میں رکھا فائنل جنت ہی الماوا تو ان کا ٹھکانا جنت ہوگا اللہ ربنا برجالنا بن ہو ربنا ہمارا بن ہو ربنا ہمر جالنا اسی لیے اسی انہیں آیات کا کیا بہترین ترجمانی حضور کی ایک اور حدیث میں ہے وہ بھی جواب الکلم میں سے ہے الکئی سو من دانا رفس لما بادل باؤ اصل میں سمجھدار آدمی عاقل آدمی وہ ہے اپنے نفس کو اپنے تابع رکھے متی رکھے نفس کا تابع نہ ہو جائے نفس کا متی نہ ہو جائے نفس کو متی رکھے وہ ہے حقیقت اور عمل کرے موت کے بعد کے لیے عمل دنیا کے لیے بھی ہے جائز حد تک روزی کمانا جائز ضروریات پوری کرنا بال بچوں کا پیٹ پالنا ٹھیک ہے یہ بھی عمل ہے حلال کے اندر اندر کیجئے تو یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ القاسب و حبیب اللہ یہ جو بھی کر رہا ہے قسم کر رہا ہے اپنی ضروریات کے لیے تعیش کے لیے نہیں اپنی ضروریات کے لیے اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے القاسب و حبیب اللہ وہ اللہ کا دوست ہے اللہ کا حبیب اور تاجرالصدق العبین معن النبی و صدیقین و اور ایک ایسا تاجر جو سچا ہے اور امانت دار ہے اس کو تو ابیا و صدیقین اور, اور شہداء کی مائیت تھا کی قیامت میں جنت کے اندر تو جی, جی, بالکل ٹھیک ہے دن, اس دنیا کے لیے بھی کام کرو لیکن عام بعد الموت موت کے بعد کے لیے اصل کام آپ کی بہتر صلاحیتیں اس کے لیے لگنی چاہیے آخرت آپ کا غرب توازن تو کرو یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے بولے تو سلود الحاتت دنیا بل آخرت و خیر آپ کا تو اسی ریشو پروپورشن سے اگر ہے آپ کی پھر تو ہے ٹھیک اور اگر آخرت کے لیے تو آپ نے صرف اتنا کیا ہے کہ انلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں بس باقی ساری جدو جو ہو ساری محنت رات بھر کا بھاگنا دوڑنا سوچنا غور کرنا فکر کرنا سب دنیا کے لیے تو یہ چیز معاملے کے اعتبار سے تلپٹ ہو جائے گا ان کا معبود دنیا ہو گئی دنیا پرستی دنیا معبود ہو گئی تو اس اعتبار سے جہاں تک جائز حد تک ضروریات کی حد تک جس کو کہا گیا ہے اللہ و کفا خیرماں کثر و اگر دنیاوی ضروریات کے لیے یہ کہ قلیل بھی انسان کو مل جائے لیکن ضروریات پوری ہو جائے تو یہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو کی غافل کر دے جب زیادہ ہوا تو آپ اللہ سے غافل ہو جائیں کم ہوگا تو آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے اللہ ہماری جیسے کہ عیسائیوں کی جو سور فاتحہ ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں ہماری آج کی روزی ہمیں عطا فرمائی باقی کل کے لیے تم کل کل کی روزی ہمیں کل دیجو ہم کوئی دولت کی ہم بات نہیں مانگتے آج کی روزی ہمیں عطا ہیں تو انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اور کسی کے آگے ہاتھ میں پھیلانا پڑے بس ما کلّہ و ہو تو قلیل ایک کفایت کر جائے خیرماں کسور و اللہ یہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور اللہ سے کافی کر لے اب اس کے لیے جو ہے اتباع ہوا کے الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں آپ دیکھیں گے بے شمار مرتبہ آئے ہیں لیکن میں وہاں پر چار طور پر چار آیتیں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں ایک سورہ آراف میں بلام بن باورہ جو تھا وطل علیہم نبا لذی آت ناطنا صاحب کرامت بزرگ عالم ذاہر صاحب کرامت فنسل صاحب اب اس سے نکل بھاگا وہاں جو الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہے بتاہ ہوا ہو بطبع ہوا کن اخلاق ہوا وہ تو زمین ہی کی طرف بیٹھتا چلا گیا زمینی خواہشات یہ ہمارا نفس جو ہے یہ ہمارا حیوانی وجود زمین سے آیا ہے اس کے سارے تقاضے بھی زمین سے پورے ہوتے ہیں کھانے کو جو کچھ اگ رہا ہے زمین سے اگ رہا ہے چاہے گوشت آپ نے بکری کھایا ہے لیکن بکری نے جو ہے وہ راج پات کھایا ہے نا پتے کھائے ہیں وہ سے گوشت بنا تو اوریجن اوریجن ہمارا جو ہے وہ اس خاک سے ہے اور اسی سے اس کی تمام جو تغذیہ ہے غزہ کی ضرورت پوری ہوتی اب جب یہ نفس ہم پر حاوی ہو گیا تو ہم نیچے بیٹھتے چلے جاتے ہیں زمین زمینی خواہشات کی طرف کے نو اقلدا زمین میں بیٹھ جانا اس کا مطلب کیا ہے وتبع هوا ہو اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی اسی طرح فرمایا گیا سورہ کہف میں بلا تو میں نقولہ ذکر نام تباہ ہوا ہوتا یہ حضور سے خاص طور پر خطاب ہے وہاں کہ اے نبی آپ ان لوگوں کی طرف زیادہ نہ دیکھیے کہ جن کو ہم نے دولتیں دے رکھی ہیں اس کے حضور کا ایک رجحان ہوتا تھا ظاہر بات ہے کہ وہ جس کو میں نے کہا تھا نا کہ حقیقت پسندی واقعت پسندی اب ویسے تو یہ ہے کہ جو بھی ایمان لا ہے وہ غریب ہو بسکین ہو غلام ہو سڑانکوں پر فرمایا گیا ہے کہ مقفص جناح کا علموں میں اہل ایمان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیے شفقت کے ساتھ لیکن یہ کہ یہ بھی ہوتا تھا ان عمرہ میں سے کوئی ایمان لے آئے تو ان فقراء کی مشکلات یا آسان ہو جائیں گی ان غلاموں کی مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی لہذا عمرہ کی طرف جو حضور توجہ فرماتے تھے اسی پر وہ واقعہ پیش آیا عبداللہ ابن مکتوم کر رضی اللہ تعالیٰ جس پر گرفت ہو ابا صاط وا لاما مایو یقا ذکر جو شخص چل کر آیا ہے اس کے اندر تذکیہ حاصل کرنے کا جذبہ ہے اس سے آپ ذرا بیتنائی فرما رہے ہیں. اور وہ لوگ جن کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ تو آپ کی باتوں پر توجہ بھی نہیں دیتے آپ ان کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں تو اسی کے لیے فرمایا ہے بلا تو من اغفل ناقل بہوت ذکر نہ اس سک کی بات نہ مانیے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے وہ تباہ ہوا ہو اور اس نے اپنی خواہش نش کا اتباع کیا ہے بکا نام رحو فوروتا اور اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ انتہائی انتہا پسندی پر مشتمل ہے حد سے آگے بڑھ گیا ہے دنیا داری میں اور دنیا پرستی میں حد سے آگے بڑھ گیا ہے کے معنی زیادہ کرنا اور تفریح کے معنی کم کر دینا فوروتا زیادہ کر دینا اسی طریقے سے فرمایا یہ سورت احب ہے یہ حضرت موسا سے خطاب کے زبن میں آیا ہے ورا یا سدم نہ کام تھا ملا بے و تباہ وا دیکھنا کسی اس شخص کی بات نہ ماننا جو آخرت کا منکر ہو اور اپنی خواہش کی خواہشات کی پیروی کر رہا تو گویا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں حضور سے بھی خطاب میں لفظ یہی آ رہا ہے ان کی پیروی مت کیجیے یا بوسر سے بھی کہا جا رہا ہے ان لفظ ان لوگوں کی پیروی نہ کیجئے جو اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور یہی بات فرمائی ہے سورہ قصص میں گمراہ کون ہوگا جس نے بغیر اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت پائے اپنی خواہش نفس کے ہی پر پابندی کر دی اگر تو اللہ کی ہدایت کے تابع چلے تو ٹھیک ہے اس میں ذقراً جو ہے وہ نفس کے تقاضی بھی پورے کرو وہ ان نفس کا آلے کا حقم وین نلِ زعجی کا علیہ کا حق وہ وین نلِ عئے کا علی کا حق وہ وََ نلِ کا علیہ کا حقاً ان حق سارے حقوق ادا کرو جنہیں ہم حقوق کو لے بات کہتے ہیں ان کو ادا کرنا ہے لازم ہے لیکن یہ ہے کہ وہی وہ مطلوب ہو جائے وہی وہ مقصود ہو جائے وہی وہ محبوب ہو جائے اسی پر جو ہے انسان ساری اپنی محنت بھاگ دوڑ ساری پلاننگ سب جو کچھ ہو رہی اسی کے لیے یہ صورت حال جو ہے یہ گمراہی کی ہے اچھا اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف یہی اتباع کا کہ حکم کے سلسلے میں دو اور آیتیں بڑی پیاری ہیں حضرت داود علیہ السلام سے کہا کہ سواد میں آیا ہے یا داود الالنا کا خلیف بین سے ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی حکومت عطا کی تو اب لوگوں کے مابین فیصلے کرو حق کے ساتھ اور خواہشات کی پیر مت دو یہ خواہش جو ہے ہوا جو ہے یہ تو تمہیں گمراہ کر کے رہے گی ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے ہٹا کر رہے گی یہ روح دام کر دے گی تمہیں اللہ کے راستے سے ابھی کس سے کہا جانا داؤد سے نبی سے ان حضرات کو بھی اب حضور سے جو سنیے سورہ آرات میں فرمایا گیا آیت نمبرچاس اللَّهُ اے نبی اب ان کے ماں بین فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے وہاں کیا تھا مدینہ کے اندر کچھ منافقین بھی تو تھے نا کچھ بہت کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے منافق نہیں بھی تھے اب ان سے کوئی غلطی ہو گئی وہ گرفت کے قابل ہے جسے آپ کہتے ہیں قابل دست اندازیے پولیس اب سب سف سفارش لے کر آ رہے ہیں عبد البی آ رہا ہے سفارش کے لیے بڑا سردار ہے اس کی حیثیت ہے وضاہت ہے خدرش کا سردار تھا اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا مدینہ کا اور اختیار سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا کہ حضور پہنچ گئے بے تاج بادشاہ آ گیا وہ تاج دھرا کا دھرا رہ گیا تو اس سے بڑا دشمن اور کون ہوگا تو وہ سفارش کر رہا تو ہے تو فرمایا نہیں دیکھیے ان, ان کی ان کی خواہشات کی پیغوین کی ریزرس یہ نہ ہو کہ یہ آپ کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیں نہ <عزلاللہ> آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے بالکل اس کے مطابق اللہ نے نازک کیا بلا تو ہوں اور ان کی خواہشات کی پیغ نہ کیجیے عبد اللہ ایک, ایک علمی بات آ رہی ہے ماں جی تو بہی ہی سے مراد کیا ہے ماں جے تو بھی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حقیقی مومن نہیں ہو سکتا وہ قانونی مومن تو ہو سکتا مسلمان تو ہو سکتا لیکن حقیقی مومن بننے کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کی خواہش سے نفس تابع ہو جائے اس چیز کے جو میں لایا ہوں اب میں لایا ہوں کیا لایا ہوں پہلی چیز جو آپ لائے ہیں وہ قرآن ہے جو لفظ محسوس ہے اس میں اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں معدو فتح اگر آج کل ہمارا جو قرآن مجید ہوتا ہے جلد میں ہوتا ہے تو ایک جلد کا ایک جلد فتح ان کو کہتے ہیں یہ ما بیند دفتین جو ہے قرآن جمع کیا گیا ہے حضرت ابوبکر کے زمانے میں پہلے نہیں تھا تو بھارت اب یہ ما دفتین وہ بسم اللہ سے لے کر اور ناس کے آخری سین تک بسم اللہ کی بے سے بائے بسم اللہ سے اناس کی سین تک یہ سب اللہ اور یہ لازم ہے قطعی ہے اس کی پیروی اس کے احکام کو ماننا لازم ہے البتہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ اہل علم کو ایک معاملہ ایک ضرورت ہے اس لیے کہ اس قرآن کے اندر کبھی بات ایک حقیقی ہوتی ہے کبھی مجازن ہوتی ہے کبھی تنسیلن ہوتی ہے کبھی خاص ہوتی ہے کبھی عام ہوتی ہے اور اس میں یہ بات جان دیجیے مسئلہ ہے بہت اہم کہ قرآن مجید کے خاص کو عام کرنا یا عام کو خاص کرنا یہ حضور کچھ کا حق حاصل تھا سنت سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نور میں جو سزا آئی ہے جو ذنا کی سو کوڑے وہ عام ہے کوئی بھی مسلمان کوئی بھی مگر عورت کوئی بھی ہو لہٰذا اس کو عام, عام رکھیں گے تو تمام انسان لیکن حضور نے خاص کر دیا یہ غیر شادی یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے یہ سزا کوڑے شادی شدہ کے لیے رجم ہے جو سنت سے ثابت تو گویا کہ عام کو خاص کر دیا یا خاص کو عام جو ہے اس کے اندر جو ہے اضافہ کر دیا توسیع کر دی ہے. قرآن نے کہا کہ تم پر دو بہنیں بے وقت ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے حضور نے توسیع فرما دی یعنی یہاں پر خاص کو عام کیا جا رہا ہے آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ پھپی بھتیجی کا بھی یہی حکم ہے اور خالہ بھانجی کا بھی یہی حکم ہے دونوں کو بےک وقت نکاب میں نہیں رکھ سکتے تیسری بات قرآن میں یہ ہے ناسخ و منسوخ ایک حکم پہلے نہیں آیا ہے بعد میں آ گیا یا ایک حکم پہلے آیا بعد میں تبدیل ہو گیا جیسے کہ شراب کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے جو ہنگامہ اٹھا اتنا میرے خلاف وہ بات کیا تھی کہ شراب کی تدریج حرمت ہوئی ہے جب تک آخری حکم نہیں آیا اس وقت تک لوگ پی رہے تھے اس لیے کہ وہ حرام تو ابھی ہوئی نہیں تھی اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ناسخ و منسوخ کا معاملہ بھی تو گویا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید سے ہر شخص جو اس کے لیے یہ علوم جو ضروری ہے عربی زبان کا فہم ضروری ہے اس کو حاصل کریں گرامر کا فہم ضروری ہے اس کو حاصل کریں اور یہ کہ بہرحال اپنی رائے سے نہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا ہمارے سلف نے کیا آرا قائم کی ہے کیا انہوں نے مختلف آرا دی ہیں کیا دلائی دیے ہیں لہذا یہ ایسا سپاٹ معاملہ نہیں ہے ایک اعتبار سے تو ہے کہ ایک ایک حرف حتمی ہے یقینی ہے اس میں کوئی شک نہیں اچھا دوسری چیز ضرور کیا لا اب یہاں پر ایک حدیث سن لیجئے آ فرماتے مجھے قرآن بھی دیا گیا اس جیسی ہی ایک اور شہ بھی جیسی ہے یوں کہ حجت نہیں ہے یہ نہ یہ سمجھے کہ اس سے شریع احکام ثابت نہیں ہوتے نہیں یہ در حقیقت بہت بڑے گمراہیوں میں سے ہے جس کو کچھ سو سوا سو سال سے جو ہے بہت تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہے جب سے کہ مغرب کے علوم اور فلسفہ اور سائنس وغیرہ آئے ہیں اور تہذیب و تمدن کا آیا ہے معاملہ تو حدیث کا استغفاف جو ہے اس برِ عظیم پاک بر عظیم پاک وہ نے سب سے پہلے سید احمد خان اس کے جو جو ہے سمجھیے امام اول ہیں پھر یہ علامہ مشرقی ہوں یہ غلام احمد پرویز ہوں اور علامہ عبداللہ چکڑالوی ہوں راج پوری ہوں بے تحاش یہ سب کے سب جو ہے جنہیں ماڈرنسٹ کہا جا رہا ہے یہ سنت کی جو حجیت ہے اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے تو سنت بھی مثلہو باہو وہ بھی اصل میں قرآن جیسی ہی ایک شے ہے جو اللہ نے مجھے تو اس پہلو سے قرآن مجید کے ساتھ سنت کا جو ہے وہ اتباع لازم ہے البتہ اس میں بھی دیکھیے تین رتلے ہو جائیں گے ایک تو سنت رسول ہے ایک سنت راشدین ہے اور ایک سنت کے صحابہ ہے۔ معنا علیہ واصحابی جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے یہاں جوڑ دیا اپ نے اپنے ساتھ صحابہ صحابہ میں سے چار خاص طور پر جو خلفائے راشدین علیكم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین الماہدیین تم پر لازم ہے پکڑنا مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو اور میرے راشدین علماء کا ہم راشدون جو خلفاء ہیں خلفائے راشدین ان کی سنت کو پکڑنا اب یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہاں علمی سطح پر جب آئیں گے تو بڑے اس کے اندر پیچیدگیاں بہت پیدا ہو جاتی ہیں سنت رسول کی قسموں میں سے میں تنگ دیتا ہوں ایک وہ شے ہے جس سے کہ سنت تشریح ہم کہیں گے جس سے شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت موقع ہو یا سنت غیر مقدہ ہو اب یہ سارے درجے یہ علماء کے قائم کرنے کا کام ہے ایک عامی آدمی خود فیصلہ نہیں کر سکتے اس کے اندر جو ہے درجہ بدرجہ ہے یہ ایک طرف سے چلیں گے اگر آپ داہنے سے بائیں کی طرف تو فرض واجب سنت موقع سنت غیر موقع مستحب وباح مکروح تنزیحی مکروح تحریمی اور حرام تو اس سے حرام سے وہاں تک اتنے درجے اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ہر درجے کا اپنا ایک ہاتہ ہے اپنا ایک حکم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ سنت العادت ہوتی ہے حضور ایک کام کرتے تھے اب بس جبلی تقاضے حضور بھی پورا کرتے تھے کھانا کھاتے تھے سن لا اب ابھی کیا ہے کھانا کھانا حضور کی سنت ہے تو یہ تو نہیں نا بات یہ تو ایک جبلی تقاضا ہے جو پورا کیا آپ البتہ آپ نے کچھ آداب سکھائے ہوں کیسے کھاؤ اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو فرض کیجئے کہ آپ کو کدو پسند تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کدو کھانا لازم البتہ بتہ کوئی محبت کی وجہ سے کہ حضور کو پسند تھا وہ بھی اس کو رغبت سکھائے ٹھیک ہے اسے اللہ کے یہاں ثواب مل گا محبت کا جو ہے لیکن وہ لازم نہیں ہے ایک جبلی تقاضے آدھی تقاضے عادت کے مطابق مستن حضور تحبت باندھتے تھے ہمیشہ آپ نے تحمد باندھا شلوار پیش کی گئی آپ نے پسند کی کہ شلوار اچھی چیز ہے یہ واقعہ یہ ہے کہ زیادہ ہے رات کو آدمی سویا ہوا ہو تحبد کے اندر تو دنگا ہو سکتا ہے شلوار میں ننگا تو نہیں ہوتا ہی. آپ نے پہنی نہیں عادت نہیں تھی تو بعض چیزیں سن رہے عادت ہے بعض افعال خصوصی ہیں جو دن کی پیروی لازم نہیں بلکہ روک دیا گیا حکمن روک دیا گیا سو میں وشال دو دن کا تین دن کا وشال روزہ آج روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ روزہ جاری ہے اگلی دن اگلی شام تک دو دن کا روزہ ہو گیا یا تین دن کا سو میں وسال لیکن صحابہ نے رکھنے کی اجازت چاہیے روک دیا آپ لوگوں نے کہا حضور آپ رکھتے ہیں ہمیں روکتے تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو علا اند ربی یسکیم وہ تو میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا وہ کیا روحانی رسا ہے جو ملتی تھی اب اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا لیکن بارہ اسے روک دیا گیا سختی کے ساتھ تو یہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں بہت سی چیزیں جن سے کہ اباہت ثابت ہوتی ہے جیسے میں نے کہا نا کہ فرض واجب سنت موقع سنت غیر موقع مستحب جو پسندیدہ ہے اور مباح مباح وہ ہے جس کی حرمت کے لیے دلیل نہ ہو وہ مباح تو وہ بھی سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ چیز نے کی تو مباح ہے تجرباتی امور ہیں بات چیزیں وہ ہے کہ جو علم انسان کے علم سے اور تجربے سے سائنٹیفک جتنی بھی اب ہو رہی ہیں ترقیاں دنیا میں وہ ان میں آئیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر نقل کے اوپر ایسے ہی کہا نہ کرو تو کیا ہے اب وہ جانتے تھے عرب تو ہمیشہ کے کاشتکار ہیں کھجوروں کے جو ہے فصل ان کو کیسے ملتی ہے وہ اصل میں کرتے تھے نر پھول اور مادہ پھولوں کو قریب جوڑ دیتے تھے تاکہ پولینیشن ہو جائے فرٹیلائزیشن ہو جائے زیادہ حضور نے کہا تم نہ کرو تو کیا ہے مسئلہ حضور نے کہا کہ فطرت اپنا انتظام خود کر لیتی ہے تمہیں اس کے دخل اندازی کی کیا ضرورت ہے نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب آ کے حضور سے ہم نے جو ہے نہیں کیا تو تم عالم ہو بے دنیا کو نہیں نہیں یہ مطلب نہیں میرے اس بات کا کہ میں نے کوئی تشریحت کا حکم دیا تھا نہیں اپنے دنیاوی معاملات تجربے سے جو ثابت ہوتے ہوں وہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو تو اس حوالے سے یہ کوئی م... وہ سپاٹ بات نہیں ہے یہ سنت سے بھی جو ہے اجتماعات کرنا استطلال کرنا نتیجے نکالنا کس کون سی سنت کس درجے کی ہے کون سی سنت کس درجے کی ہے تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اسی لیے تفق فی فر دین میں تفقو حاصل ہونا جس کے لیے کہ خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے حضور نے دعا کی تھی تو یہ چیزیں ہیں لیکن بہرحال ان کے خواہش نفس کا ان کے تابع ہو جانا یہ حقیقی ایمان کے لیے شرط لازم ہے فصل اللہ تعالیٰ خیر خلق ہی محمد مبارک اسلیم ال کثیر کسیرہ